مقبولین کا استغفار رب نمن فل وانتا خیر الرحمین ترجمہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما تو بہت بڑا رحم فرمانے والا ہے دنیا میں کافر اور منافق خود کو عقل مند سمجھتے ہیں اور ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ ناوز باللہ بے وقوف لوگ ہیں ان کو دنیا کی سمجھ ہی نہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کافروں کے سامنے ان ایمان والوں کی کامیابی کا اعلان فرمائیں گے اور ساتھ ان کے اس استغفار کا بھی تذکرہ فرمائیں گے کہ میرے بندوں میں سے کچھ لوگ کہتے تھے ربن امن فغ فل ورحمن و خیرالوحمین تو تم کفار ان کا مذاق اڑاتے تھے آج دیکھنا کہ میں ان کو کیسی کامیابی بدلہ اور مقام دیتا ہوں